وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ في النار فَعُودُ مِ اللَّهِ السَّمِيعِ لَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله <الْمُحْتَدِينَ> ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سورت التوبہ کی ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنے اس آیت میں اپنے ان بندوں کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے اور انسان ہدایت ہی کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے ابھی جتنے ساتھی ہیں سبھوں نے صبح سے لے کر کے زندگی میں جب بھی کوئی نماز پڑھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی چیز ہدایت ہی مانگتا ہے شرأۃ المستقیم انعمت اللہ اے اللہ ہم کو شراۃ مستقیم کی ہدایت نصیب فرما تو انسان ہدایت ہی کی دعا مانگتا ہے ہدایت پر کون ہے کس کو ہدایت مل چکی ہے اور کون ہدایت سے محروم ہے اللہ رب العالمی نے سورت الطبہ کی عایت نمبر اٹھارہ میں اس کی علامت و نشانیاں بیان کی فرمایا ان نمایام اور مساجد اللہ من آمن بلاہ ولیومل آخر سب سے پہلی علامت نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان نمایام رو مساجد اللہ من آمن بلاہ ووم آخر حقیقت میں اس مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں وہ آقام نماز قائم کرتے ہوں وہ آت اور پابندی کے ساتھ زکات دیا کرتے ہیں وَلَمْ إِلَّ <اللَّه> اللہ تعالی کے روا کسی اور سے وہ ڈرتے نہیں یہ ہیں علامات اور نشانیاں اس شخص کی جس کو اللہ تعالی نے ہدایت دے رکھی ہے ان वल्योम اللہ یہ پانچ نشانیاں اللہ نے بیان کیا ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی ہے مسجدوں کو آباد کرنا دوسری نشانی ہے پانچ پانچ وقت نماز کی پابندی کرنا اور تیسری نشانی اللہ رب العمین نے آخرت پر ایمان رکھنا بتایا ہے اور پانچویں نشانی اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ان کے دلوں میں خشیت الہی ہوتی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یہ پانچوں نشانیاں جس کے اندر پائی گئیں اب اللہ رب العالمین نے جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے تو سب سے پہلی نشانی پر گفتگو کرنی تھی وہ ہے مسجد کو آباد کرنا مسجد بنانا مسجد کو آباد کرنا مسجد کو آباد کرنے مسجد کو تعمیر کرنے کا کئی طریقہ ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کو بنائے مسجد تعمیر کرے اے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے تعمیر کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن افسوس کی بات ہے اپنا شان, سے شان مکان انسان بنا لیتا ہے اپنے پیسے سے اور مسجد بنانے کی باری آئے تو بغیر چندہ اکٹھا کیے بنانا ہی نہیں چاہتا سب سے کم پیسہ انسان مسجد میں لگانا دا چاہتا ہے حالانکہ نبی رہے سراب کا فرمان ہے نے ساتھ رمایا اے لوگو من بنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ السلام اے لوگو جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لئے من بنا للہ مسجدا جس شخص نے اللہ تعالی کی رضا اللہ کی خوشنودی کے لئے کوئی ایک مسجد بنایا بڑی ہو جا چھوٹی آپ نے ساتھ رمایا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ زمین پر اللہ تعالی کے گھر مسجد کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو علیشان محل بنا کر کے دے دیتی ہیں۔ یہ انسان کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ دنیا میں تابوک اور مٹی, لوہے کے سریعہ کا مکان بنائے اور اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ہیرے جواہرات سونے اور چاندی کا محل تیار کر دیں اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا امام رحمت اللہ اور نقل کرتے ہیں نب یہ رہے سراب صاحب نے تعمیر کرنے مسجدوں کے بنانے کا مقام و مرتبہ یہ ہے آپ نے شاط رمایا بنا مسجد للہ من بنا مسجد للہ کمف ہنس کم اف ہسے کے تقت اے بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ اے لوگو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو انسان چھوٹی سے چھوٹی بھی مسجد بنائے یہاں تک کی آب نرشاعت نمائیا کمحہ سے قطات او اسغرم انہو یہاں تک کی یہ گھاس بات اور یہ نواتات سے اے پرندے جو گھوسرا بناتے ہیں اپنے لئے اس گھوسلے کے برابر بھی اتنی چھوٹی جگہ بھی اور اتنا چھوٹا بھی اگر کسی نے دنیا میں اللہ تعالی کے بندوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے نام پر بنا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی جنت میں اس کو ایک شان محل دے دیا کرتے ہیں انسان کے لیے یہ عجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راہ میں دل کھول کر کے حصہ لینے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنے کی نصیب فرمائے نبی علیہ نے مسجد کو ان نیک اعمال میں قرار دیا ہے کہ جن نیک اعمال کا اجر و ثواب انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے بہت ساری روایات ہیں جن میں ایک روایت سننے بھی نمازا کی ہے ہم بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دینا نام میں لکھی جاتی کے مر جانے کے بعد بھی مومن کی ایک ہیاں ایسے ہیں سات عمال ایسے ہیں کہ ان کا عجر سواب برابر مومن کے نام آمال میں درج کیا جاتا رہتا ہے وہ سات کیا ہیں نمبر ایک نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا ان سات چیزوں میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان نے دین کا علم سیکھا اور دین کا علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو میں خیل ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ علم نصیب فرما دے کتاب و سنت کا اور پھر اپنے علم کو محدود نہ رکھے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پھیلاتا رہے ایسا بہترین عمل ہے دنیا میں جب تک لوگ زندہ رہیں گے مر جانے کے بعد بھی اس ماہ کو ادر و سوال ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے دوسرا میرے, عمل میرے بھائیو یہ بڑا ضروری عمل ہے آپ نے ساتھ میں ون سالحن دوسرا عمل جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کے نام آم آدمی برابر لکھا جاتا ہے وہ ہے اولادن سالحن و لن سال ہن کہو انسان نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے جائے आद हम नहीं बता सकते آج لوگ اولاد کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے اس کو فائدہ پہنچتا رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کو اس انداز سے انسان دنیا میں پرورش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد گناہ کا مستحق ہوتا رہے یاد رکھو اوالح طرح ایک انسان ایک مرد مومن ایک مومنہ عورت اگر محنت کر کے اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہیں ہے کرتے ہیں اولاد کو صحیح تعلیم دیتے ہیں سو مسئلات کا پابند بناتے ہیں اولاد اگر نیک ہے روزے کی پابند ہے بچ وقت نماز کی پابند ہے شریعت کے مطابق زندگی گدارنے والی ہے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ا... ا... کی فرما بردار اولاد ہے انسان تو مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی اولاد اس کی نسل اس دنیا میں جب تک دین پر قائم رہے گی اللہ کے رسول فرماتے ہیں والدین کو بھی اولاد کے برابر ادر سواب برابر ملتا رہے گا اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یاد آئی میرے بھائیو ذرا اپنی اولاد کی فکر کرو سب سے بڑا اساسا سب سے بڑا شرمایا سب سے بڑا مال اور سب سے بڑی دولت انسان کی اولاد ہوا کرتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سرنمبر ماجہ کی روائے ایک انسان کو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ جائے گا جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالی فرمائیں گے یہ جنت میں جہاں تو کھڑا یہ تیرا چھکانہ نہیں ہے تیری جنت اور اوپر ہے آدھی بہت اوپر تک جنت میں جائے گا بہت عالی شان مقام و مرتبہ حاصل کر لے گا ایسا مقام ایسا مرتبہ جس کے مطالق مومن نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا ایسے آلہ درجے میں پہنچ گیا جب وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانا ہے یہ تیری جنت داخل ہو جا اب جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان بہت ایشان ہے ہماری نیکیاں اتنی تو نہیں تھی ہمارے اعمال اتنے نہیں تھے کہ اتنا علیشان جنت ہمیں ملتی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کہیں اللہ رب العالمین نے کسی اور کی جگہ دے دیا ہو اور بعد میں ہمیں آج ہٹا دیے جائیں اللہ تعالیٰ علی ممباد اس کو دور ہے پوچھتے یہ بیچینی یہ کلق یہ پریشانی کیا ہے تجھے اللہ تعالی بس ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھی کہ میں اتنا مقام اتنا اونچا درجہ جنت میں حاصل کر سکوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں یہاں سے ہٹا دیا جاؤں نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں اللہ تعالی بندے سے کہتا ہے کہ نہیں کیا ہے تجھے اِشکان ہے واقعی جہاں تو پہلے ٹھکا کھڑا ہوا تھا تیرے عمل کے اعتبار سے تجھے وہی جنت ملے وہی جنت تھی لیکن یہ आलीशान مقام ہے اونشہ دیا ہے تجھے ہم نے دیا ہے اور جس کے بارے میں تو نے کبھی تصور نہیں کیا تھا یہ تیری نیکیوں کا بدلہ نہیں ہے بے استغفاری ولدی کلک تو نے دنیا میں اپنے پیسے نیک اولاد شوڑی تھی نیک اولاد کی دعاؤں کی برکت سے یہ مقام تجھے مل رہا ہے میرے بھائیوں اچھی اولاد تو آپ نے بھی ساتھ رمایا پہلا عمل انسان کو جو مرنے کے بعد بھی ملتے جن کا جو سوال ملتا رہتا ہے ایک تو ہے میرے بھائی کہ انسان میں نے بتایا کہ انسان اپنا دوسرا ملے او ولد صحبہ او ترکا ولدن صالحن انسان اپنی نیت صالح اولاد ترک کر کے جائے اس کے برخلاف اگر اولاد نالائک نکلی آپ نے صحیح تربیت نہ کیا بچپنے ہی سے گناہوں میں مبتلا رہی نماز چھوڑتی رہی تو اس کا وبال بھی آپ ہی کو پہنچے گا اس لئے اولاد کے بارے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اولاد کا خاص کار لکھ یہ اولاد جو گود میں ہم لے کے گھوم رہے ہیں یہ ہم جو پکڑ کے چل رہے ہیں جس کو کندھے پر بیٹھا رہے ہیں جس کو اور کلبوں میں لے کے گھما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمان نکل گئی تو تم کو یہی چہندن میں لے جانے کے لیے کافی اس لئے اولاد کے بارے میں یادینارا ایمان مانو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ اولاد کا ذرا خیال رکھیں نبی رہ نے تیسرا مدرسہ فرمایا انسان قرآن کو قرآن خریدتا ہے اور خرید کر کے کسی پہنے والے کو دے دیتا ہے غریب انسان ہے قرآن نہیں خرید سکتا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے جس کی منابر قرآن کے لئے بیچین رہتا ہے اگر کسی آدمی نے قرآن کو خرید کر کے کسی کو قرآن ہبا کر دیا کسی کو وارش بنا دیا اور کسی کو توفے کے طور پر دے دیا تو یہ قرآن جب تک استعم کرنے والے کو برابر الجھا ملتا رہے گا نمبر چار آمرے ساتھ مایا او مسجدن بنا ہو مسجد بنا ہو یا کسی نے مسجد بنا دیا ہے یہ مسجد جب تک لوگوں کے استعمال میں رہے گی یہ زمین جب تک لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ رہے گی قیامت انسان جس نے زمین وقف کیا ہے اور مسجد بنایا ہے برابر اس کو اللہ سوار ملتا رہے گا اسی طرح سے آپ نے کسی مسلم نمبران نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا ہے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے چہرنے کی رہنے کی ان کے لئے قیام کرنے کی تکلیف ہوتی ہے اگر کسی نے مسافر خانہ بنا دیا کہ مسافر آئیں اور وہاں خیر جایا کریں تو یہ مسافر خانہ جب تک استعمال میں رہے گا بنانے والا تو مر گیا لیکن عبرانے والے کو عجل و سواب برابر ملتا رہے گا جب تک یہ مسافر خانہ استعمال میں آئے گا نمبر چھے عبرش ساتھ مایا, او نہن اجرا ہو کسی جگہ اگر پانی کا انتظام نہیں ہے کئی پانی کی ضرورت ہے لوگ پیاسے رہتے ہیں نہانے دھلنے کا پینے کا پانی،, پانی نہیں ہے لوگ پریشان حال ہیں اگر کسی نے کنواں خودوا دیا یا کسی نے نہر جاری کرا دیا تاکہ اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں نہائیں دھلے پیے وضو کریں نماز پڑھیں تو یہ نہر جب تک جاری رہے گی جب تک نہر نے والے کو برابر اجر سوال ملتا رہے گا اور آخری چیز نبی علیہ اسلام صاحب نے ساتھ رمایا کہ انسان کو اگر کسی نے اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی ردا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ خیرات کر دیا ہے اپنے مال سے صحت کی حالت میں تندرستی کی حالت میں تو ماں صدقہ جب تک لوگوں کے استعمال میں آئے گا برابر لوگوں کو عجر سواب ملتا رہے گا ایسا چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا عجر انسان کو ملتا رہتا ہے جن میں سے آپ نے ساتھ نوایا ساتھ میں سے ایک کی دے او مسجدن بنا ہو جس نے کسی نے کوئی مسجد بنا دی ہے اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو دنیا سے جانے کے بعد ہمیں فائدہ پہنچاتے رہے اور جن کا جو ثواب ہمیں ملتا رہے اقول وقول هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ عباد وسلم اسطفا ام آباد مسجد کے تعمیر کرنے کا اور مسجد کے آباد کرنے کا ایک آباد کرنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ مسجدیں بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے رہن وقف کریں اور دوسرا طریقہ مسجدوں کے تعمیر کا اور مسجدوں کے آباد کا میرے بھائی یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو مسجد سے لگا ہونا چاہیے مسجد سے محبت ہو مسجد میں دلچنا ہو ہونا چاہیے مسجد کا خیال رکھنا چاہیے انسان مسجد سے اپنے نہ لگاؤ رکھے یہ بھی بہت بڑی اہچید ہے یہ بھی مسجد کو آماد کرنے کی ایک شکل ہے اور ایک صورت ہے اس لیے اس انسان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی جو انسان اپنا تعلق مسجد سے لگا رکھتا ہے نبی رہے سلام سامنے ساتھ رمایا صحیح ہیں ان کی روایت ہے سوعتوی ہے جو دلہم اللہ فی دل ہی یوم لا دلہ الا دلہ اے لوگ سیاد قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سا جبکہ کہیں استعائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا اللہ ہم تمام لوگوں کو ان سات خوش نصیبوں میں بنائے جن کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں استعائے ملے گا وہ سات قسمیں کے لوگ سواتوئی یو دلہم اللہ فی دلہی یوم لا دلہ دل الا دلہ دل وہ سات قسمیں کے لوگ جن کو قیامت کے دن استعائے نصیب ہوگا ان میں اللہ صلی اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے وہ شاپ انصافی عبادت ربی وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرو کرتا ہے دوسرا عادل بادشاہ جو عادل انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے تیسرا انسان کلب اللہ وہ انسان ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں تنا رہتا ہے جب مسجد میں آتا ہے جمعہ پڑھ کر پہنے کے لیے صبح سے جمعے کی فکر تھی مسجد میں آگے آنے کی فکر تھی پہلے پہنچ کر کے جو آج و سواب حاصل کرنے کی فکر تھی اور یہاں سے جمعہ پڑھ کر کے جائے گا تو پھر عصر کی فکر دل میں رکھتا ہو پھر ہمیں اصل میں مسجد کے اندر آنا ہے آپ رمایا جس انسان کا دل مسجد میں لگا ہو یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ تو ایک وہ انسان مرد مومن ہے کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے مقام و مرتبے والی اونچے والی عورت نے کے لیے حرام کاری کے لیے دعوت دیا اور اس نے کہا ربر عالمین میں یہ عمل نہیں کر سکتا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اسی طرح سے آپ نے وہ دو آدمی جو آپس میں ملتے ہیں اور وہ دو آدمی جو دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور دونوں میں ناراضگی ہوتی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو ملنے ملانے بیٹھنے کا سارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ردا کے ہے اور اس قدر کو سیدھا کیا تالا تالا مال ہو ما تر امیر ہو بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلتا کہ تائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس لیے میرے بھائیوں مسجد کے آماد کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ مسجد سے محبت کرے اور اپنا دل مسجد سے لگا رکھے تیسری شکل یہ ہے اللہ اکبر یہ کتنی خوش نصیبی کی چیز ہے مسجد کے آماد کرنے کی تیسری شکل یہ ہے نبی علیہ رہس رات رواتے ہیں امام ہارث بن اوسام امام بن ہارفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسرت کے اندر نقل کیا کہ کی قیامت کے دن کے میدان میں سارے اولین اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالی لگائیں گے اے نجیرانی اے نجیرانی اے نجیرانی کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں کھڑے ہیں اے نجیرانی کے میدان میں ہمارے پڑوسی ہمارے پڑوسی کہاں کھڑے ہوئے ہیں اے نجی میرے پڑوسی ہس کے میدان میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں اللہ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سے پکارے کے کے دن ہس کے میدان میں اے ن جی کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں فرشتے کہیں گے وہ تکول المنا تو رب منا وہی جاوے رکھا فرشتے بکار اٹھیں گے اے اللہ آب کے آپ کا بننے کے لائق کون ہے آپ کس کو پکار رہے, رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے فرشت تم کو ہمارے پڑوسیوں پر کیا تعجب ہے تم کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے پڑوسی کون ہے ای امار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی ہمارے پڑوسی ہیں مسجدیں جو آباد کرتے تھے درس سے علم سے چاہتے قرآن سے احتکاب سے چاہے گزاری سے نماز سے یہ ہمارے بندے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے یہی اصل میں آج ہمارے پڑوسی ہیں اس سے اونچا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے آباد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا پڑوسی قرار دے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدوں کے آماد کرنے کی ایک تیسری چوتھی شکل اور ہے بہت ساری شکلیں ہیں ایک آخری اور چوتھی شکل اور ہم بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہریش کے اندر آتا ہے شہید کی روایت ہے یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی علیہ رات شام دیکھتے تھے کہ مسجد میں ایک کالی کلوٹی عورت پر شکل کالی ہرشی عورت مسجد کا جھاڑو لگاتی تھی بیچاری بڑی محبت مسجد سے تھی بس مسجد کی جھاڑو لگاتی اور باہر روایتوں میں آیا وہ مسجد میں گھومتی رہتی تھی بیچاری کہیں کوئی درخت کا پتہ کوئی تنکا کوئی دھانا کوئی چیز مل جاتی تو وہ بیچاری اس کو اٹھا لیتی اور لے جا کر کے باہر پھینک کر کے آ جاتی تھی یہی اس کا کام تھا نبی راستے تین دن گزر گئے وہ نظر نہیں آ رہی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی نہ وہ کہاں گئی نے کہا یا رسول یار سنا وہ تو تین ہو گئے انتقال کر گئی وہ مر گئی نے آدم تمونی اے جھاڑو لگوانے والی اللہ کے گھر مسجد کی جھاڑو لگانے والی عورت تھی افلا آدم تمونی تم لوگوں نے ہم کو کیوں نہیں بتایا یا رسول اللہ ہم لوگوں نے سوچا کہ رات کا موقع ہے ٹھنڈی کا موسم ہے اس عورت کو حکیر کالی کلوٹی معمولی ایک عورت سمجھ کر کے ہم لوگوں نے لوگوں نے دفنا دیا اور آپ نے فرمایا لوگوں نے کہا اللہ اسی لیے اس عورت تو تھی اس کے خبر دینے کہ ہم نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی خبردار دلونی اسی وقت مجھے چلو ہمیں اس کی قبر دکھلاؤ صاحب کرام نبی علیہ رابط سام کو اٹھائے اور لے جا کر کے اس عورت کے قبرستان لے گئے اور اس کی قبر دکھلائی یا رسول اللہ یہ قبر اس عورت کی ہے نبی علیہ رابط سام نے اس عورت کی نماز جنادہ پڑھی اور نماز جنادہ پڑھنے کے بعد اپنے نے فرمایا لوگوں کو یاد رکھو ہم نے مسجد کے جھاڑو لگانے والی عورت کی ایسی نماز جناز ادا کی ہے یہاں رکھو اندیل قبور مبلوت سلمان یہ قبرستان کی ساری قبریں مرکوں پہ تاریخی چھا گئی تھی ساری قبریں تاریخی اور ادھیرے سے پھری ہوئی تھی لیکن اس مسجد کے جھاڑو لگانے والی عورت کی ہم نے ایسی نماز جنادہ آدھا کیا ہے کہ اس نماز جنادہ کی برکت سے اللہ نے قبرستان کی ساری قبروں کو نور سے بر دیا ہے اس لیے یہ بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے اس, اس انسان کا جس نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے گھر سے جوڑا ہو بنانے کے اعتبار سے سفائی ستھرائی کے اعتبار سے نماز رہنے پڑھنے کے حساب سے نگرانی اور دیکھ بھال کے اعتبار سے جس انسان نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے گھر سے قائم کیا اللہ اکبر یہی کیا کم ہے کہ نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد سے تعلق رکھنے والے مسجد کی آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بنا لیتے اور پھر آپ نے ساتھ میزبان پر ضروری ہے کہ مہمان اس کے یہاں آئے تو مہمان کی عزت کرے اس لیے جب اللہ کے مہمان مسجد میں آتے ہیں تو اللہ بھی ان کی بڑی تکریم و تعظیم کیا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں جو بیمار ہو شفاء کلی عطا فرما جو مقروض ہے اللہ تعالی ان کے کرد کو ادا کرا دے جو بھولے بھٹکے اللہ تعالی ان کو ہدایت پر لگا دے ہمیں ایسے تمام بھائیوں کو اللہ تعالی مسجد واراہ بنا دے مسجد بنانے والا مسجد کے سبائش سزائی کرنے والا مسجد سے محبت کرنے والا مسجد سے تعلق رکھنے والا اپنے گھر کی نگرانی کرنے والا بنا لے اور قیامت کے بے حاشیہ کے میدان میں ہم سب کو اور اپنا پڑوسی بنا لے الہار الہیم ہمے جو بھولے بھٹکے ہوں ان کو دین کے قریب کر دے اللهم ثر للمؤمنین والؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وهي تأذ القربا ولا نهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يههدكم لعلك متذكرون وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم وذكر الله تعالى اكبر